والصلاة والسلام على كرف الأنبياء محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والمصدين جمعين أما بعد فأعوذ بالله السمير عليم من السيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اتاقلتم إلى الأرض إلى الأرض ارضيتم بالحياة الدنيا من الاخره فما متاع الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل صدق الله العظيم ربي شرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي امين يا رب العالمين دنيا كمتع يعني पूरी दुनिया آخرت میں بہت تھوڑی ثابت ہو اور اس کا احساس انسان کو اس وقت ہوگا جب آخرت سامنے ہو اس لیے کبھی مقابلے کے لیے سامنے کوئی چیز نہیں ہے اس لیے یہ دنیا بہت بڑی بھی لگتی ہے اور بہت زیادہ قیمتی بھی لگتی ہے اس کی حقیقت کیا ہے دولت کسے کہتے ہیں اور اس کے کیا فوائد ہیں دولت کی جو تعریف کی گئی ویلتھ کسے کہتے ہیں اس کی صفات میں سب سے اہم جو صفت وہ ایبیلٹی آف ایکسچینج اس کی تبادلے کی صلاحیت آپ دیں تو اس کے عوض آپ کو کچھ مل اس کا نام دولت نہ ڈالر نہ پاؤنڈ نہ روپیہ نہ دہم یہ آپ کی اپنی ہے چونکہ سرکار کی مور لگ جانے کے بعد اس کاغذ کے اندر ابلٹی آف ایکسچینج تبادلے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے آپ دیں تو تبادلے میں کپڑے خرید لیں جوتے خرید لیں کتاب خرید لیں کاپی خرید لیں مکان خرید لیں. اس لیے دولت دولت ہے ہوتا وہ بھی کاغذ ہی لیکن سرکار مور لگا کے اس کو تو روپیہ اس لیے بنا دیتی ہے کہ اس مور کی وجہ سے اس کے اندر تبادلے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ دولت کہلانا شروع کر دی تو جو اصل چیز اس کاغذ کو دولت بناتی ہے وہ اس کی ابلٹی آف ایکسچینج اس لحاظ سے کسی چیز کو بھی دولت کرار دیا جا سکتا دیہات میں لوگ مکئی کے دانے اور یہ گندم کے دانے وغیرہ دے کر جو چنے یہ دے کر تو تبادلے میں چیزیں خریدا کرتے اپنی اپنے دیہات میں یہی ہوتا ہو وہ کوئی سبزی والا گزرتا تھا بابا ملیہار اس کو دانے دیے اس نے پلٹ کے آپ کو پالک دے دی یا دھنیا دے دیا یا سبز مرچیں دے دی یہ روپیہ ہوتا تھا ی طریقے سے کھالیں دے کر جانوروں کی تبادلے میں کپڑے لے لینا یا کوئی اور چیز لے لینا اسی طریقے سے گائے بھینس دے کر اس کے بدلے میں کوئی اور چیز لے لینا خرید لینا یہ ساری دولت ہے جس کے اندر ابیلٹی افیکٹ چینج پیدا ہو جائے وہ دولت اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو اللہ تعالی نے جنت کتنی سستی کر دی اس نے یہ گلیوں کے اندر جو کانچ اور کانٹے پڑے ہوئے ہیں ان کو بھی اس نے دولت کراتے ہوئے. یہ جو ٹوٹے ہوئے کانچ ہیں پیپسی اور سیون آپ کے بوتلوں کے پروردگار نے اس پر بھی مور مار کے اس کے اندر بھی ایبیلیٹی اف ایکسچینج پیدا کر دیا ہے آپ اس کانچ کو اٹھا کے سائیڈ پہ رکھ دیں آپ کی جنت کڑی ہوگی تبادلہ ہو گیا کوئی چیز ملی اس کے بعض آپ کانٹا آپ نے اٹھا کے رکھ دیا ایک سائیڈ میں آپ کو جنت مل گئی اس کانٹے کے اندر ابھی اللہ تعالی نے جگہ جگہ وہ تبسمہ تو وہ تبسمہ کا علاوہ جی تیرا اپنے بھائی کے چہرے پر مسکرا دینا دولت کوئی آدمی غریب نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس وہ دولت کا کنسپٹ جو ہے وہ واضح نہیں ہے واضح غریب بھی غریب نہیں مسکراہٹ اس کے پاس نہیں اسی طریقے سے کوئی معذور آدمی ہے کوئی بوڑھا ہے اس کو سرگ پار کروا دینا کوئی سرگ پار کر رہا ہے خاتون ہے یا بوڑھا آدمی ہے گاڑی آستہ کرنے اس کو گزرنے دیں روک لیں گاڑی گزرنے دیں آپ کی گاڑی لائن میں لگی ہوئی آپ سمجھتے ہیں کہ دوسرا آدمی اندر آنا چاہتا ہے اور اس کی وجہ سے دوسری لائن پوری روکی ہوئی ہے آپ بریک لگا لیں اگر وقفہ پیدا ہوتا ہے وہ اپنی گاڑی ادھر کر لے تاکہ لوگ نکل جائیں اسے. اب یہ چیزیں بڑی معمولی معمولی لگتی لیکن ہمیں لوگ جو دیکھتے ہیں وہ ان چیزوں کی بنیاد پر ہمارے اچھے اور برے ہونے کا فیصلہ کرتے وہ ہماری نمازیں نہیں دیکھتے اگر آپ دیکھیں کسی کو اگر آپ گاڑی روک کے کسی کو نکلنے کا راستہ دیتے ہیں وہ آپ کو جانتا ہی نہیں جانتا شکریہ ادا کرتا ہے آپ کا بڑی مہربانی بڑے وہ بڑے تجرب سے دیکھتا ہے بھائی یہ آدمی کہاں سے آ گیا بزا یہاں تو لوگ آدمی کو دیکھیں زیادہ کلی دباتے ہیں کہ چلو بھائی ڈراؤ اس کو تھوڑا اچھا اسی طریقے سے آپ کسی کو اگر گاڑی کو کسی کی رستہ دے دیتے ہیں کہ بھئی آپ نکل جائیں میں صبر کر لیتا ہوں تو وہ ہارن بجا کے ہاتھ اٹھا کے اپنی ٹکڑیا ادا کرتے اب اس نے یہ نہیں جگہ آپ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں لیکن اس کے دل نہیں کہا کہ بندہ بھائی بڑا نیک اچھا بندہ خریف تو معاشرہ تو ہمیں جانتا ہے ان ایٹیکیٹس کی بنیاد پر اور یہ ضائع نہیں جاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گے جس نے اپنے بھائی پر سرور کو داخل کیا جس نے اپنے بھائی کو خوش کر دی مند اللہ سرور جس نے اپنے بھائی کو مسرور کر دیا قیامت کے دن پر اس کو اس دن خوش کرے گا جس دن ساری دنیا گمبھیر آپ یہ بھائی کو خوش کر دینا آپ نے بریک لگا دی بھائی خوش ہو گیا سلام اس نے کیا یہ خوش ورن ادخال سرور ہو گیا کہ نہیں ہوگا یہ کوئی اتنی تلوار نہیں یہ غور سے اگر ہم دیکھیں ہمارے اندر یہ اخلاقیات نہیں اور ہم اس کو کوئی اہمیت بھی نہیں دیتے اور معاشرے میں ہم دیکھے جاتے انہیں چیزوں کی بنیاد پر جن کو ہم اہمیت کو نہیں دیں ٹھیک ہے تو جس چیز کے اندر تبادلے کی صلاحیت پیدا ہو جائے کوئی بھی خریدنے پر تیار ہو جائے تو چمڑے کا سکہ بھی آپ چلا سکتے ہیں بچے سکے کے چاندی کا بھی چلا سکتے ہیں کا بھی چلا سکتے ہیں سلور کا بھی چلا یہ سارے چلتے ہیں کہ نہیں چلتے صرف اس کے اندر تبادلے کی صلاحیت ہونی چاہیے آپ دیں اور تبادلے میں آپ کو کوئی چیز بھی. صلاحیت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالی دولت بکھیر آپ کا سبحان اللہ کہنا دولت صدق اور اس کے بدلے میں اتنا ملتا ہے اتنا ملتا ہے کہ فرمایا سبحان اللہ کہہ دینے سے جنت میں مومن کے لیے اتنا بڑا درخت لگایا جاتا ہے کہ آردی ان نسل گھوڑا پانچ سو سال دوڑتا رہے اس کے سائے سے نہیں نکل سکتا تو ظاہر ہے جنت بھی تو اتنی بڑی ہوگی نا جہاں یہ درخت لگا ہو تو اصل میں اس درخت سے اس کی جنت کو ناپا گیا آپ نے فرمایا سبحان اللہ پلڑے کو آدھا بھار دیتا ہے جہاں تلیں گے نا کیا کے دن سبحان اللہ نصف المیزان و الحمد للہ تم لمدول اس کو پورا بھر دیتا کیا لگا اس پر کھوتی لگ گئی کلمتان خفیفتان علی اللسان دو کلمے ہیں زبان پر بڑے ہلکے ہیں کو زبان کو زیادہ ٹیڑا کوئی نہیں کرنا پڑتا کوئی حلق میں پھنستی نہیں خصیفہ شکیلا تان فلمیزان میزان میں بہت وزنی ہیں دونوں کا حبیب عند الرحمن اور رحمن کو بہت پیارے کیا سبحان اللہ وب سبحان صبح اللہ عظیم بات اب یہ آخرت کی دولت آپ باہر نکلیں جگہ جگہ کانچ پڑے ہو ٹھاکے ایک میں رکھیں جس پتھر سے آپ کو ٹھوکر لگی آپ اس کو اٹھا کے طرف کر دیں اٹھائے نہ پاؤں کی ٹھوکر سے سائیڈ پہ کر دیں کوئی دوسرا بھائی جو ہے وہ اسے ٹھوکر نہ کھائے تو آپ کے تو کھڑے ہو گئے کوئی ملتا ہے اس کو سلام کر دیں آپ وہ کیے ہیں تو یہ جو ہمارے معاملات ہیں پڑوسیوں کے ساتھ اسی طرح جانور ہیں بھوکے پیاسے ہیں ان کو پلا دینا ان کو پلا دینا ساری دولت اب کہا یہ گیا ہے کہ پوری دنیا آخرت کے مقابلے میں قلیل ہے یہ پورا گولا جو ہے اگر یہ پورے کا پورا سونے کا ہو جائے اور اس کے اندر بھی جو کچھ ہے اس میں اور اس کے اوپر بھی جو کچھ ہے اس میں پھر بھی یہ آخرت کے مقابلے میں خلیل ٹھیک اب کسی کو بھی یہ پورا گولا کبھی بھی نہیں ملا سکندر بھی لینے نکلا تھا لیکن جب دنیا سے گیا تو دونوں ہاتھ خالی تھی وہ بھی پوری دنیا فتح کرنے نکلا تھا یہ پورا گولا بھی قلیل ہے اور آج تک یہ پورا کسی کو ملا بھی نہیں ہے تھوڑے تھوڑے یہ ملے ڈب کے کی فیس تو یہ قلیل میں سے اکل ہو گئے نا تھوڑے میں سے تھوڑا جب پوری دنیا تھوڑی تو اس میں سے جس کو ملا ہے اس کو اس میں سے نصیباً ایک حصہ ملا اس پارٹ ملا اس تو قلیل میں سے کسی کو زیادہ مل سکتا کبھی نہیں مل سکتا قلیل میں سے کبھی کسی کو کثیر نہیں مل سکتی قلیل کی جب تصغیر کریں گے تو وہ عقل ہوگا سمال سے جب چھوٹا ہوگا تو وہ کبھی بھی تال نہیں ہو سکتا سمالسٹ ہوگا جب پوری دنیا قلیل ہمارے یہاں دکان تھی ایک اور اس کے ساتھ ہوٹل تھا کیولہ رکھا ہوا تھا دیر رکھا ہوا تھا دا. اللہ داد کا ہوٹل بڑا ہمارے گاؤں میں مشہور ہوتا اب بھی ہے سیونٹی سیونٹی جب ہوش سنبھالا ہم اس کی بات کر سیونٹی ٹو سیونٹی تھری کی بات چھویں ساتویں آٹھ دن اس وقت پڑھتے تھے اس میں زیادہ سے زیادہ مبالگا اگر کریں تو اس وقت پاکستانی دو سو روپے کا سامان ہوتا ہو ٹاپیاں وغیرہ تھی پھلڑیاں وغیرہ رکھتی ٹوکریوں میں چھوٹے چھوٹے زیادہ سے زیادہ مبالغاگر دو سو روپے کا لیکن ہمیں اس وقت وہ ڈپارٹمنٹل سٹور لگتا جب ہم گاؤں میں ہوتے دنیا بھی باہر کی نہیں دیکھی ہم کسی کو اپنا گھر بھی بتاتے تھے میرا گھر اس کے ساتھ ہوتا تو بتاتے تھے اللہد کے ہوٹل کے پاس اگر کسی کوئی یہ کہتا لالمی کا اظہار کرتا جی اللہ کا ہوٹل کہاں تو ہمیں بڑا ہوتا ہے کمال ہے بھائی اس نے الداخ کا ہوٹل بھی نہیں دیکھتا یہ تو جمیا ہی نہیں ہمارے نزدیک وہ ڈپارٹمنٹل سٹور تھا بہت بڑی چیز پھر بعد میں جب ہم آگے پیچھے نکلے پنڈی شنڈی جانا ہوا تو پتہ چلا یہ تو یار کچھ بھی نہیں دا. وہ خامخواہ ہیرو بنایا ہوا تھا ہم نے جیسے قدرت اللہ شاہب لکھتا نا سب سے پہلے میں نے جو آئیڈیل چنا تھا وہ یہ تھا کہ میں سینمے کا چوکیدار بنوں جو مرضی فلم لگے مزے سے دیکھوں نا ٹکٹ ٹکٹ کچھ بھی نہیں بھی. یہ اس کا آئیڈیل تھا پہلا کہ بننا کیا میں نے ٹارگٹ جو اس نے چنا بعد میں کہہ رہا ایک دفعہ ریل کا سفر کیا تو ٹی ٹی کی میں نے ٹور دیکھی جس کے مرضی ٹکٹ چیک کر رہا ہے جس کو چاہتے چھوڑ دے, دے کو میں نے کہا اب ٹی ٹی بنوں تو ہمارے نزدیک وہ بہت بڑی دکان تھی سر جب یہاں آ تو پھر پتا جان ہماری اس وقت کیر فور وہ تھی پتا چلا کہ وہ تو کچھ بھی نہیں ہے اب بھی وہ وہی ہیں اب اس میں دس پندرہ ہزار کا سامان اس سے زیادہ بھی نہیں دس پندرہ ہزار کا ہوگا اب ہمیں اس پر ترس آتا اب وہ جو قلیل ہے اللہ کا ہوٹل اگر پورے کا پورا بھی کسی کو مل جائے تو کیا ملا اسے؟ یہ دنیا اللہ کا ہوٹل ہے آخرت کے مقابلے میں جب آنکھ کھلے گی تو تمہیں پتا چلے گا ابھی تو تم سمجھ رہے ہو یہ دنیا بڑی چیز اسی لیے کہا گیا کہ اللہ کی آیات کے مقابلے میں پوری زمین و مسلح ماں ہوں اس کے ساتھ اور بھی اتنی تمہیں مل جائے تو بھی یہ قلیل ہے بلا کشترو ویاہیات اللہ سامان کلیلا اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑا مول مت لو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دو چار لاکھ لے کے بیچو اس کا مطلب یہ کہ دنیا اس کی عوض مطلب دنیا ساری قلیل دنیا پوری کی پوری اللہ داد کا ہوٹل ہے کسی کو مل بھی جائے پوری پہلے تو یہ بات یہ ناممکن مل بھی جائے تو یہ قلیل ہے پھر بھی اسے کیا ملا قلیل یہ تو اس کی اصل حقیقت ہے یہاں کی زندگی قلیل یہاں کی نعمتیں قلیل اس لیے کہ ان کی لمٹ ختم ہونا ہے اس زندگی نے ختم ہو جانا آخرت نے ختم نہیں ہونا ان نعمتوں نے ختم ہو جانا نعمتیں ہوں بھی تو تیری صلاحیتیں استفادہ ختم ہو جائے گی تو چیز تو وہی ہوئی نا جو دوسری چیز وہ یہ ہے کہ آپ کسی چیز سے جو استفادہ کرتے ہیں پانی ہے آپ کو پیاس لگی آپ نے پیا پیاس بجھ گئی آپ کی سیٹسفیکشن ہو گئی آپ نے پانی سے استفادہ کیا پیاس بجھانے کی صلاحیت اس کے اندر تھی آپ نے اویل کی ٹھیک ہے اگر اس کے اندر استفادے کی افادہ اس کے اندر موجود رہے آپ کے اندر استفادے کی صلاحیت ختم ہو جائے تو بات وہی ہے بیوی موجود ہے بندے کے اندر مردانگی ختم ہو جائے پھر بھی بات ہوئی صلاحیت ختم ہو گئی یا تو یہ تیرے پاس سے ختم ہو جائے گی یا یہ رہے گی تیرا استفادہ ختم ہو جائے گا شکر کا ڈبہ پر آپ بھرا ہوا ہوتا ہے چاہے بغیر شکر کے کیوں پیتے ہو کیوں نہیں شکر ڈال اس لیے کہ اب شوگر ہو گئی آپ ایکسپورٹ کرنا شروع کر دی اسی طریقے سے نمک ہے نہیں لیتے کیوں جی ہائی بلڈ پریشر ہے ڈاکٹر نے منع کیا ہو روٹی سامنے رکھی ہو دانت کو ہی نہیں چبانے کے لیے وہ موجود بھی ہو گدا موجود ہے نیند نہیں آ رہی پیسے سے گدا خریدا جا سکتا ہے نیند نہیں خریدی استفادہ آپ کریں تو اس سے آپ کی سیٹسفیکشن ہو جائے وہ جو استفادہ جس کا نام آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ نے استفادہ کیا استفادہ جو ہے وہ ناقابل پیمائش انمریبل ہے کوئی ناپ نہیں سکتا ایک آدمی اسے زیادہ پیاس لگی ہوئی ہے دوسرا آدمی اسے کم پیاس لگی ہوئی ہے پانی دونوں نے ایک ایک گلاس پیا ہے جس کی پیاز بجی ہے جس کو زیادہ مزہ آیا اس نے زیادہ استفادہ جس کی زیادہ بجی ہے اس نے زیادہ استفادہ کیا پانی کی مقدار ایک ہی ہے لیکن استفادہ جو ہے وہ اپنی اپنی ایگزمپشن کی جو ان کی صلاحیت ہے اس پہ مبنی ہے جس کو اب دو روٹیاں رکھی ایک ایک دو آدمیوں نے کھائی جس کو زیادہ بھوک لگی تھی اس نے اسے ایک روٹی میں سے بھی زیادہ استفادہ کر یہ مختلف لوگوں کی صلاحیتوں پر مبنی ہے کہ کون کس چیز سے زیادہ استفادہ کرتا ہے اور ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر یہ جو خوشیاں آتی ہیں اس میں استفادے کی صلاحیت کم ہوتی چلی جاتی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو خوشیاں ہیں یہ بھی اینٹی بایوٹکس کی طرح ہیں. ان کی پوٹینسی بڑھتی رہتی غریب آدمی کی خوشیاں چھوٹی چھوٹی ہوتی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خوش ہو جاتی ہم بھی اسی طرح ہوتے پھر جو, جو پیسے آتے چلے جاتے خوشیاں بڑی ہوتی چلی جاتی یعنی اب وہ پچھلی خوشی ختم ہو گئی آپ کوشش بھی کرے تو نہیں لا سکتے آپ کو لائسنس ملا اس دن جو آپ اس سے جو خوش ہوئے جو آپ کی کیفیت تھی وہ لائسنس تو آپ کے پاس آج بھی ہے آج آپ اس لائسنس کو دیکھ کے اتنا خوش ہو سکتے ہیں ناممکن ہے آپ کی بس کی بات نہیں اب آپ کی پوٹینسی چینج ہو گئی اب اس سے بڑی خوشی ہوگی تو آپ خوش ہوں گے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری خوشیوں کی وہ جو پوٹینسی ہے اس کے خلاف ہمارے اندر رجسٹینس اتنی قوی ہو جاتی ہے کہ خوشی بڑی سے بڑی خوشی لگتی نہیں یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں جاپان میں لوگ خود کو کرتے ہیں جیے کیوں کو دیکھیے جو امید ہے نا ٹارگٹ ہے میں یہ کروں گا میں نے مکان بنانا ہے میں نے قرضہ اتارنا ہے یہ وہ ہدف ہے جو انسان کو زندہ رکھتے ہیں یہ بوسٹر ہیں جب کچھ بھی نہ رہے قرضے بھی اتر گئے مکان بھی ہو گیا فلاں چیز بھی ہو ہوگی فلاں چیز بھی ہوگی فلاں چیز بھی ہوگی آپ کیا کریں گے بھائی زندگی بور بوریت میں پھر وہ خودکشی کرتے تو یہ جو استفادے کی صلاحیت سینس آف سیٹسفیکشن اتنی نہ ہو جانا بھوک ہے کھایا تو بھوک مٹ گئی یہ بھوک سے متعلق آپ سینس آف سیٹسفیکشن ہے میری بھوک مت جنسی بھوک بدنی بھوک جو آپ کی آپ مطمئن ہو گئے اسے اب جس آدمی کی بھوک ایک روٹی اور ایک روٹی کھانے کے بعد مطمئن ہو اور وہ کیا کہتا ہے کہتا جی اب تو سونے کا نوالہ بھی ہو تو نہیں کھاؤں یہی کہتا دوسرا آدمی ہے اس نے دو روٹیاں کھائی اور ابھی بھوک مٹی نہیں ہو تین کھا گیا پھر بھی مٹی نہیں اب آپ دیکھیں تو دولت اس کے پاس زیادہ ہے تین روٹیاں سینس آف سیٹسفیکشن اس کے پاس ہے جس کے پاس ایک تمہیں لگی کہ نہیں لگی ان میں بادشاہ کون ہے جو مطمئن ہو گیا ہے گنتی کے لحاظ سے ایک ادھر گنتی کے لحاظ سے تین ہے مگر پیٹ ابھی دیکھ کی درہ کھلا ہوا ہے حال میں مزید ادھر نام کوئی نہیں اور وہ بھی ہو سکتا کہ جس کے پاس نہیں ہے پھر بھی سینس آف سیٹسفیکشن نہیں ہے ایک آدمی کو بھوک ہی نہیں اس نے ایک لکما نہیں لگایا بھوک نہیں اس لیے جب ضرورت نہیں ہوگی تو آپ اس چیز کو لیں گے بھی نہیں جب بھوک نہیں ہوگی تو آپ کھائیں گے نہیں جب پیاس نہیں ہوگی تو آپ پئیں گے بھی نہیں کوئی اسرار بھی کرے تو آپ کہیں گے نہیں جس کے پاس دنیاوی طور پر کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس کے پاس سینس آف سیٹسفیکشن ہے تو وہ بادشاہ ہے اور جس کے پاس ڈھیر لگے ہوئے ہیں لیکن سینس آف سیٹسفیکشن کوئی 99 کے چکر میں پڑا ہوا ہے رات کی نیند اڑی ہوئی ہے وہ فقیر وہ فقیر اسی لیے کہا کہ سوچو تو بادشاہ دیکھو تو فقیر تھوڑا سا غور کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زکات نہیں دی لیکن جڑے ہی نہیں زکات کے لیے لیکن سینس آف سیٹسفیکشن کتنا ہے بادشاہ یہ اطمینان امام شافی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کی ایک کافی عربی میں پوری غزل شاعر بک بہت دلیا میں تفعل ما تشا وطب نفس اذا نزل القضاء اس میں وہ کہتے ہیں اذا ما کن تذا قلب کنواں فن تالک دنیا سواء اگر تیرے پاس ایک قانع دل ہے تو, تو اور دنیا کا مالک دونوں برابر سانتا و مالک دنیا سوا راہل قزا ازاق الفزا اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے لیکن جب قضاء نازل ہوتی ہے تو فضا بھی تنگ ہو جاتی زمین تو زمین تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر تیرے پاس دل کانے ہے جس کا سینس آف سیٹسفیکشن کام کر رہا ہے تو, تو غریب ہوتا میں دنیا کا مالک ہے یہ کہ تمہیں مزید کی تمنا کوئی نہیں اب اللہ تعالی یہ فرماتا ہے کہ اللہ بے ذکر اللہ القلوب دلوں کا اطمینان دولت سے نہیں مسترب جب ہم ہوتے ہیں کیوں مسترب ہر چیز ہمارے پاس موجود ہوتی وہ قلب جو ہے وہ مطمئن نہیں جسے دل لگتا نہیں یار موڈ ٹھیک نہیں ہے پتہ نہیں بوریت کوئی چیز خوش نہیں کرتی آپ اس کے لیے ہم بڑے جوخم بیلتے ہیں پھر ہم پکنک پہ نکلتے ہیں پھر وہاں پہ ہم نیچے ریت پہ بیٹھتے ہیں لیٹتے ہیں دوڑتے ہیں روٹی لیٹ کر کے کھاتے ہیں وہاں پہ انگاروں پہ وہ دیہاتی ماحول میں جاتے ہیں شاید پلٹ کے وہ دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات ہے وہ دیات والی خوشیہ ہمیں پھر مل جائے اطمینان جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں اللہ کی یاد میں اب اللہ کی یاد سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ تعالی نے احکامات دیے ان کی پیروی کرنا ہمیں جو ہدف دیا ہے اس کو فالو کرنا اور اس بات پہ یقین رکھنا کہ یہ دنیا نپی تلی ہوئی ہے اور اس میں سے ہم نے جو کمانا ہے وہ کمانا ہے آخرت جو بنانی ہے وہ اسی وقت میں سے بنانی ہے اور ٹائم نہیں ملے گا یہ جو ملا ہوا ہے اسی سے وہ آخرت کا سارا کچھ بنانا ہے قرضے بھی اتارنے اور بچانا بھی اب آدمی موت کے تصور کو اس لیے کہ موت کا تصور پیدائش کے ساتھ جڑا ہو آپ نہ بھی چاہیں تو بھی ہم نے مرنا لیکن مرنے سے پہلے جس کام کے لیے ہم آئے ہیں وہ کام ہم نے کر اور وہ کام ہے رب کی رضا سے موت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی ڈراوے کے لیے نہیں کیا ڈراوا تو اس چیز کا ہوتا ہے اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو میں ماروں گا بھائی میں پٹائی کر دوں گا آپ اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ یہ کر لیں تو پھر میں پٹائی نہیں کروں گا وہ ٹل جائے گی پٹائی یہ ہے ڈر اگر آپ نے ایسا کیا تو میں کلاس سے نکال دوں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر کلاس سے نہیں نکالوں گا وہ ڈسمس ہو جائے گا میرا پاس کبھی اللہ نے کہا کہ تم نے نماز نہ پڑھی تو میں تمہیں ماروں گا اور اگر نماز پڑھ لی تو پھر تمہیں موت نہیں آئے گی ڈراوا اس چیز کا ہوتا ہے کہ جس چیز کو اگر مان لیا جائے تو وہ ڈر ٹل جائے وہ ٹلنے والی چیز تو نہیں ہے تو پھر ڈراوا بھی نہیں موت حقیقت کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ ڈراوے کے طور پر نہیں کلونا سن ذائق الموت وہ انما تو فون اور یہ تو تمہاری تنخواہوں کا اعلان ہو رہا ہے تھی خوشی ہوتی ہے بڑی یہ تو خوشی کا اعلان ہے جب تنخواہ ملنے کا اعلان ہوتا ہے فلاں کو تنخواہ ملے گی تو پنگڑے ڈالتے ہیں مزدور پھر میں مہینے بعد تنخواہ ملے گی جہاں ذکر کیا موت کا کلو نفسن ضائع کا کل موت وہ ان فون اجورا کم یوم قیام قیامت کے دن تمہیں تمہاری مزدوریاں ملیں گی جو جو تم نے تکلیفیں اٹھائی ان کو کیش کروا سکتے ہو اب موت کا ڈراوا تو کوئی ڈراوا نہیں رہا یہ تو حقیقت کا اعلان ہے یہ تو تنخواہ ملنے کا اعلان پھر انسان ڈرتا کیا مثل مشہور ہے کہ جنت میں تو ہر آدمی جانا جس مسلمان سے آپ پوچھیں گے وہ جنت میں جانا چاہتے لیکن مرنا کوئی بھی نہیں چاہتا ہم سب جنت میں جانا چاہتے لیکن مرنا نہیں چاہتے اور مرے بغیر تو نبیوں کو بھی جنت میں نہیں جانے دیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو واپس بھیجا جائے گا جائیے مر کے آئیے مرے بغیر ہماری ایک مثال ہے کہ جی مرے بغیر جنت نہیں ملتی جب تک مریں گے نہیں جنت نہیں ملے گی اب جنت میں بھی ہم جانا چاہتے ہیں مرنا نہیں چاہتے مولوی صاحب کالا بکرہ دے دو جانا ہے کہ نہیں جانا بکرے دینے سے اگر چلتی تو یہ جو بکرے پالتے ہیں پالے کھانا بدو یہ تو مرتے ہی نا ان کے پاس ڈھیر سارے کالے بکرے ہوتے یہ ماں کے پیٹ میں فنیش نائل لگا دی گئی چابی اسی دن بھر دی گئی جہاں ختم ہو جائے گی ماں بات ختم ہو جائے گی تم جہاز میں بیٹھے ہو تم ایئرپورٹ پر ہو کال بچے کی شادی ہونی ہے اللہ تعالی یہ نہیں کہتا کہ بھائی وہ ڈیلے کر دو ایک دن کی بات ہے ساٹھ سال مولت دیئے رکھی ہے تو چلو ایک دن اور دے دو بچے کی شادی کو ذرا یہ ٹھیک طریقے سے مینیج کر لے اس کے بعد اس کو ہم مار دیں گے بندہ پاکستان جا رہا ہے یہ سیدھ کی بات ہے بندہ پاکستان جا رہا ہے جہاز میں بیٹھا ہوا ہے سیٹ بیلٹ باندھی ہوئی ہے جہاز کو ٹو کر کے اس کا رخ تبدیل کیا جا رہا ہے رن وے کی طرف جہاز چلنے لگا ہے بندے نے پانی مانگا ہے پانی آنے سے پہلے مر گیا جوان آدمی صبح عید ہے پاکستان اب ملک صاحب کے الفاظ ہیں تاری صاحب بہت سارے لوگ کافر ہو گئے کہ کافر ہونے کے لیے کوئی پاپڑ نہیں بیلنے پڑتے ایک کلمہ بندے کو کافر کر دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک کلم جس کو آدمی بڑا آسان سمجھتا ہے ایزی سمجھتا ہے اس کو کوئی امید نہیں دیتا بڑا مائنر سا جملہ ہوتا ہے روٹین میں کہہ دیتا ہے لیکن اس کے اثرات اتنے مذر ہوتے ہیں اتنا وہ کلمہ خطرناک ہوتا ہے کہ بندہ جنت کے وسط سے اٹھا کر جاننا میں پھینک دیا جاتا اسے پتا ہی نہیں اسے پتہ ہی نہیں کہ اس کے زبان کی نرزش نے اس کا اسٹیٹس تبدیل کر دیا ہے ایک لمحہ پہلے وہ جنتی تھا اور جنت میں بھی وسط جو بہترین ڈیفینس سوسائٹی والی جنت وہاں سے اٹھا کے جہنم میں پھینک دی ایک کلمے کی بات ہے بارش ہوئی صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج رات بہت سارے لوگ مسلمان سوئے تھے لیکن صبح اٹھے تو کافر ہو گئے کیا ہوا آپ نے فرمایا جس نے یہ کہا کہ یہ بارش کافی عرصے بعد بارش ہے جس نے یہ کہا کہ یہ بارش ہمارے رب کے فضل سے ہوئی ہمارے رب کے کرم سے ہوئی وہ تو مسلمان جنہوں نے کہا یہ فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے وہ کافر ہو تو کچھ دیر نہیں لگتی کچھ لوگوں کے منہ سے نکلا یار اللہ تعالیٰ بھی کیا تھا ایک دن مولت دے دیتا بیوی بچوں سے جا کے مل لیتا ماں باپ سے مل لیتا تو مار دیا کیا آ جانی تھی اگر اللہ تعالیٰ تین گھنٹے صبر کر لیتا یہ پاکستان چلا جاتا بچے اس کا منہ دیکھ لیتے یہ بچوں کا منہ دیکھ لیتا پتا نہیں کتنے ہفتے بعد واپس جا رہا تھا آپس میں دو چار باتیں کر لیتے تین چار گھنٹوں میں کوئی قیامت آ جانے تھے یہ کفر یہ رب کے فیصلے پر اعتراض ہم موت سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ وہ ان نون ڈیسٹینیشن وہ منزل ہے جو ہمیں معلوم نہیں کہ ہوگا کیا ہمارے ساتھ نئی دنیا آپ کمرے میں بند کر دے لائٹ تو اگر آپ کو اندازہ ہے کہ ستون کہاں پر ہے برتن کہاں رکھے ہیں ٹیبل کہاں ہے تو بھی آپ کتنے پھونک پوںک کر قدم رکھتے ہے نا لیکن اگر آپ کسی کے گھر گئے ہوئے ہیں اور وہاں آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کون سی چیز کی تو آپ وہاں شل کھڑے ہو جائیں کہ اگر میں نے قدم اٹھایا پتہ نہیں آگے کیا چیز رکھی ہوئی اس سے نہ ٹکرا جا آپ دیوار کو ہاتھ نہیں لگائیں گے ہو سکتا ہے کوئی ساکٹ جو ہے وہ کوئی تار بجلی کی باہر نہ نکلی جو پتہ نہیں کیا یہ ڈر ان نون کا اللہ تعالی کہتا ہے تمہاری ہر دوسری سانس تمہارا ہر دوسرا قدم ہی ان نون ہے موت تو بہت دور کی بات ہے یہ ان نون تو ہر لمحے تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے وما تدری نفس بو گا تھا تم نکلے ہو پلاننگ کر کے دبئی کی لیکن تیرا دبئی پہنچنا تیری ڈیسٹینیشن اب بھی ان نون ہے ضروری نہیں تم دبئی پہنچ جاؤ ہو سکتا ہے منار گاڑی لگے وہی وہ تمہارا مقبرہ بن گیا چڑیا گھر دیکھنے نکلے ہو سکتا ہے چڑیا گھر نہ نکلو رستے میں وہ, گاڑی تمہارا تبوت بن جائے کام پہ نکلے ہو کیا پتہ تم بہت کے منہ میں جا رہے ہو کرینس کا رسا ٹوٹا سامان گرا بندہ نیچے مر گیا اوپر سے پاؤں پھسل گیا تیسری چوتھی منڈل سے نیچے آ مر ان نون ہے کہ نہیں دیکھی تو ہر ہر اگلا لمحہ ان نون ہے ہر اگلے لمحے کی تیاری کرنی جو آپ کی سانس آ رہی ہے یہ آپ کا مظاہرے ہے حال ہے آپ جو گزر گئی ہے وہ آپ کا ماضی ہے وہ کس حال میں گزری اچھا کام کرتے گزری ہے یا برائی میں گزری ہے وہ آپ کا ماضی ہے اس وقت جو ہو رہا ہے یہ آپ کا حال ہے اور آنے والا سیکنڈ جو ہے وہ آپ کا مستقبل اور وہ ان نون جو گزرا ہے وہ ماضی ہے اتنے دور کی بات نہیں جو دم غافل سو دم کافر یعنی یہاں تو سانسوں پر کفر کا فتوا لگا کہ جو رب کی یاد سے خالی گئی ہے جس پہ بسم اللہ آپ دیکھیں ایک آدمی اگر ایک جانور کو ذبح کر بسم اللہ اللہ دوسرے کو ذبح کرتا تو بسم اللہ اللہ اکبر اس پہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا ہے یہ جو سانس ہے کچھ تو زبا ہوتی ہیں اللہ کی یاد میں گزرتی ہیں نیک کام کرتے ہوئے گزرتے جو بھی آپ ڈیوٹی کر رہے ہیں حلال کمائی کھا رہے ہیں وہ سارا اللہ کی یاد میں فی سبیل اللہ گنا جاتا ہے وہ سارا حلال ہے جو گنا میں گزرتا ہے وہ مردار ہے وہ کافر سانس ہے لہذا ان پہ جو کہا جاتا کہ ضربیں لگائے جائیں اور سانس اس طریقے سے لی جائے کہ سانس جو ہے سانس کے ذریعے اللہ اللہ جو ہے وہ سانس بھی غافل نہ ہو زیادہ مقصد یہ ہے کہ آدمی اپنی سانسوں پر بھی پابندی لگا ان پہ بھی غور لیکن بہرحال آدمی اگر نئے کام کر رہا ہے تو جو بھی سانسیں آ رہی ہیں وہ جائز تو لوگوں نے یہ کہا کہ جی اللہ تعالیٰ نے ہے کوئی قیامت آ جانی تھی میرے تو تین چار گھنٹے کر اللہ صبر کر لیتا بندہ اللہ اور پہنچ جاتا بال بچے کا منہ دیکھ لیتا کتنی بڑی ٹریجڈی ہے بندہ تین سال بعد جا رہا تو ماں باپ کے لیے تو تین سال پہلے مر گیا ہوا ہے بیبی بچوں کے لیے بھی تین سال پہلے مر گئے انہوں نے تین سال پہلے دیکھا اس تین چار گھنٹے کی بات تھی یار یہ تو وہ ہے جن کے ایمان میں کمزوری تھی تو خسارہ پڑ گیا کچھ وہ لوگ ہیں جن کے ایمان میں زیادتی ہو جاتی ہے کہ یار زندگی کا بھروسہ کوئی نہیں یہ ہماری پلاننگ کے مطابق نہیں چلتی یہ اللہ کی پلاننگ کے مطابق چلتی اور کوئی پتا نہیں جب آدمی کو فون کر رہا ہوں پاکستان اور وہ بوتھ والا کارڈ ہو تو اس میں تو سامنے آتا رہتا ہے اتنے پیسے رہ گئے اتنے پیسے رہ گئے یہ جو موبائل میں فیڈ کرتے ہیں اس کا پتا کوئی نہیں چلتا جب تک کہ وہ بولتی نہیں ہے اندر کے سر بات تھینک یو آپ کا بیلنس کوئی نہیں رہا چھٹی کی تو آدمی کیا کرتا ضروری ضروری باتیں پہلے کا بائے جلدی کرو کارڈ کا کوئی پتہ نہیں کس وقت ختم ہو جائے ایسا نہ ہو کہ وہ سلام دعا میں ہی سارا کام ختم ہو جائے جب ضروری بات کرنا تو وہ کارڈ ختم ہو جائے ایسا ہی ہے کہ نہیں. ضروری باتیں پہلے لکھ کے رکھتا ہے بند کہ یہ, یہ کرنی ہے وہ جب پوری ہوجن اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ پھر وہ پوچھے کہ فلاں کا بھی کیا حال ہے فلاں کا بھی کیا حال ہے لیکن پہلے ضروری باتیں کرنی ہے وہ زمین کی رجسٹری کا پوچھنا ہے مقدمے کا پوچھنا ہے فلاں پوچھنا ہے فلاں پوری لسٹ بنا کے آدمی رہ. یہ زندگی وہ کارڈ ہے جس کا پتا کوئی نہیں چلتا اس نے کب ختم ہو جانا ضروری ضروری کام کر ضروری ضروری کام کیا ہے آپ دیکھیے یہ بندہ ازلی نہیں ہم ازلی نہیں ازلی صرف ایک ذات اللہ باقی سب ہادث حادث ہے, حادث ہے کسی کی تخلیق ہے ہم بھی اس میں شامل ہیں زمین بھی اس میں شامل ہے آسمان بھی اس میں شامل ہیں. جنت بھی جو سورج بے چاند ہمیشہ سے ایک ذات ہے اللہ کی تو ہم ازلی تو نہیں ہیں لیکن ہم ابدی ضرور ہیں اب ہم مٹیں گے نہیں اب ہم مٹیں گے ہم ابدی ہم نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے ٹھیک ہے تو ابدی ٹھکانہ بھی ہماری ضرورت ہے ہم ابدی ہیں اسی لیے جنت ابدی ہے خالدین فیا آبادہ ہم اب ہیں لہذا گھر بھی ابھی چاہیے دنیا میں ہم فانی ہے یہاں کے مکانات بھی فانی ہے یہ مکان جو ہمیں یہاں دیا گیا یہ بھی فانی ہے ٹوٹ پھوٹ ہوتی رہتی ہے میوٹیشن ہوتی رہتی ہے سیلف جیتے مرتے رہتے ہیں اور آخر کار یہ مر جاتا ہے آپ اس کو اپنے ہاتھوں دفنا دیں پھر جا اٹھے گا بھائی زن نفوسو جب پھر فرمایا یہ مرے گا نہیں کلا نب جب جلون بدل نہ ہوم جلودن گئی رہا کلا نو جب جلود ہوم بدلنا ہوں بھی جہنم میں مرے گا نہیں ہے وہ بھی ابدی یا ادھر ابدی ان کے بارے میں بھی تو فرمایا نارم سیا خال وہ دعائیں کریں گے موت سفارشیں ڈلوائیں گے موت کے لیے یا مالک لیقض علینا نہ رب اور مالک رب تک ہماری ایک درخواست پہنچا دے ہماری جان نکا کم آ کے تھو وہ کہے گا بھائی مرنا کدھر ہے تم نے تو یہاں ویسا رہنا ہے ابھی تنگا گئے ہو لا یوں نزیا وزین کا فرولہ نار نہ جہانم لا یوک <فیموتو> نہ ان کا معاملہ چکایا نہیں جائے گا کہ وہ مر جائیں مرنا تو اللہ کی رحمت ہے اسی لیے مرے ہوئے کو کیا کہتے ہیں مرحوم جس پر اللہ کی رحمت ہو یہ مرنا اللہ کی رحمت جسے عذاب بنا لیا ہے جب رک جاتی ہے تو پھر بکرے دیتے ہو کہ نہیں کہ نکلے پھر بکرے دے کے نکالی جاتی ہے پھر صدقہ دو جان اڑی ہوئی ہے اس کا نکلنا رحمت ہے اور جہنم میں رحمت کا گزر کوئی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جائیں گے جہنم پر اپنی امت کی سفارش کے لیے اور لوگوں کو نکالنے کے لیے تو حضور کے احترام میں عذاب کو سسپینڈ کیا ہے جتنی دیر حضور جہنم پر رہیں گے ملاظہ فرماتے رہیں گے لوگوں کو نکلواتے رہیں گے ان کے اعزاز میں پروردگار اس عذاب کو معطل رکھے جیسے نبی کی موجودگی میں عذاب کو معطل رکھا جاتا ہے وما كان الله ليعذبهم وانتم فيهم نبی تو موجود ہو تو عذاب نہیں ہو مانگتے اللہما ان كان هذا هو الحق من عندك فانثر علينا حجاره من السماء وائتنا بعذاب لیم اللہ اگر یہ نبی سچ کہتا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا علینا ہمارے اوپر بارش برساجارت پتھروں کی اب اتنا بے عزاب علیم یا کوئی اپنی سلیکشن کا دردناک عذاب لیا اللہ نے فرمایا و محاق اللہ علیہ واضح ان تفیق تیری موجودگی میں ہمیں انہیں عذاب دیتے ہوئے شرما تیری موجودگی تو وہ ایک انہیں وقفہ ملے گا لیکن وہ ان کے لیے پلک جھپکنے کے برابر ہو لا یوکام فمو تو عذاب کی تخفیف ہو تخفیف کس طرح ہوتی ہے آپ گرم پانی میں اس کے اندر جب آپ پہلے ہاتھ ڈالتے ہیں تو فوری طور پر وہ آپ کو بہت زیادہ گرم لگتا ہے لیکن پھر آہستہ آہستہ آپ کی جو اسکن ہے وہ اس ٹیمپریچر کے ساتھ ٹیلی کر جاتی ہے اور پھر آپ ایزی فیل کرتے ہیں پھر اتنا گرم یا آپ جائیں تالاب میں نہانے کے لیے جو ہی آپ گھستے ہیں تو پھر تو پہلے تو فوراً بہت ٹھنڈا لگتا ہے لیکن پھر آہستہ آہستہ آپ کا باڈی ٹیمپریچر اس کے ساتھ ٹیلی کر جاتا ہے آپ کی اسکن اور پھر وہ ٹھنڈا محسوس نہیں ہو ایسا نہیں ہے کہ جہنم میں ڈالا جائے گا تو پھر تو وہ بہت گرم لگے گا انہیں لیکن دو چار سال وہاں پر رہیں گے تو پھر ایزی فیل کریں گے جب یہاں پاکستان سے ہے نا یہاں پہ بندہ تازہ تازہ تو مہینے پندرہ دن ڈیڑھ مہینہ دو مہینے اس کے لیے بڑے مشکل ہوتے ہیں رستے باندھ کے رکھنا پڑتا منتیں کرتا ہے ادار دے دو ٹکٹ واپسی کا دے اور بھائی ہو تو وہ میرے باپ ہو تو مجھے واپس جانا ٹکٹ چھپ کے مانگتا پھرتا آگے پیچھے لیکن دو چار مہینے کے بعد پھر عادت ہو جاتی پھر وہ جیسے چوہا آتا ہے نا جب پنجرے کے اندر تو پہلے دس پندرہ منٹ آدھا گھنٹہ تو بہت باغ دوڑ کرتا ہے ہر جگہ کاٹتا ہے ہر سراغ لیکن اس آدھے گھنٹے گھنٹے کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ لامفار اس میں سے نکلنا کوئی نہیں ہے تو پھر وہ ایک کونے میں بیٹھ جاتا ہے شرافت کے ساتھ یہی حال ہے پہلے پہل تو بہت شور کرے اور بعد میں ٹہلی نہیں کلّا ماں نادجہ جلود ہوں بدلنا ہم جلودن غیرہ ہم اسکن بدلتی بدلی کرتے رہیں وہ جلد بدلی کرتے رہیں ٹیلی کس نے کرنا ہے یعنی اگر آپ ایک سیکنڈ کے اندر سولہ تصویریں گھما دیں تو وہ چیز سٹل لگتی ہے یعنی اس کے اندر کنٹینیوٹی لگتی یہ جو ٹیوب راڈ جل رہا ہے یہ گز رہا ہے اور جل رہا لیکن ہمیں یہ جلا ہوا لگتا ہے ہمیں وہ گزنے والا وقفہ جو ہے ہماری آنکھ اس کو ٹریس نہیں کر سکتا ایک سیکنڈ میں ستر بار چمڑی تبدیل ہوگی دیکھنے والوں کو یہ پتا چلے گا وہ پہلی ہے ایک سیکنڈ میں ستر بار وہ تبدیل ہو رہی جل رہی ہے کہاں سے زیادہ چمپریچر تو ایک تو وہ ٹھکانا جو پیدا ہو گیا ماں کے پیٹ سے وہ مسلمان ہے یا کافر اب اس نے مٹنا نہیں ہے ایک تیز سے دوسرے فیز میں جانا اللہ تعالی نے جو فیص گنوائے پورے بار خالقین لیکن پروسیس ختم نہیں ہوا نتفا الاقا مدگا پھر مدگا کے اندر ہڈیاں فاق سون لحما پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھانا ٹھیک ہے سو منسا نا خلکن آخر پھر اس میں نفخائے روح یہ تخلیق آخر ہو گئے یہ سمنسان خلکن آخر پھر ایک یہ نئی کریئیشن ہے اس سے پہلے کا جو پروسیس تھا وہ جو بن رہا تھا وہ کوئی اور چیز تھی رو پی ہے کس طریقے سے پھونکی ہے ایسا نہیں کہ پہلے وہ مردہ تھا ہل نہیں رہا تھا دل تو پہلے سے اس کا دھڑکتا سمن شانا خل کا نہ فَتَبَارَكَ کل شان الخال یہاں تک تو ہم دیکھتے ہیں اس لیے کو بنی بنائی چیز ہمارے پاس آ جاتی ہے لیکن پراز سے روکا نہیں ہے ابھی سما اندا بَعْدَ کا لمبی پھر اس کے بعد تم سب کو یقین مرنا ہے کوئی مائی کا لال نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں مروں لام تون یو ہیو ٹو ڈائی تمہیں مرنا پڑے گا چاہے کوئی شیخ ہے چاہے کوئی صدر ہے چاہے کوئی وزیر اعظم ہے چاہے کوئی بڑا فن خان ہے سما ان باد می تون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ان کا مئی تون و ان می ہے نبی آپ نے بھی مرنا ہے انہوں نے بھی مرنا ان کا می تن و ام می تون سم مم یومل قیامت عرب کم تخت سے مون پھر تم نے اپنے پرور دگار کے سامنے قیامت کے دن جگنا ہے نبی نے کہنا میں نے پہنچا دیا تھا انہوں نے مانا نہیں ہے کیس گواہیاں لائی جائیں گی کیس بائے جائیں گی سم مار زال کلام تون سم ان کم یومل قیامت تبار <تُبعثون> سم یہ پروسیس ابھی جاری ہے پھر تم قیامت کے دن بس بےس تو ہوگی تمہاری اب جو بے ست ہے یہ صرف روح کے لیے کبھی نہیں ہوتی روح اور بدن کے مجموعے کی جو بحالی ہے اس فنکشن کی بحالی اس کو بےسط کرتی آپ دیکھیے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ست ہوئی بےست ہوئی چالیس سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت کیا تو بدن اور روح سمیت ہوئی کہ نہیں ہو. بےسط کا لفظ جہاں بھی آئے گا ول باش بادل موت موت کے بعد بیست اس کے اندر بدن کا لازمن شریک ہونا ضروری ہے تب بیست ہوتی ہے ورنہ روح کا موجود ہونا وہ تو اب بھی موجود ہے جتنے مردے ہیں سب کی روحیں وہاں رکھی ہوئی ہیں اور وہ اب بھی زندہ ہیں اور ان میں سے بعض بے ہوش ہیں بعض کا سینس کام کر رہا ہے میموری انٹیکٹ ہے ان کی پھر کو پیش کیا جاتا ہے آگ پر صبح شام تاکہ آزاد کو تک اسی طرح میں نے پہلے بھی تھا شیخ محمد متولی شہری رحمتہ اللہ علیہ شاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی یہاں سے مرتا ہے رشتے دار یہ جنود مجندہ ہیں یہ جو یہ جب آئی تھی تو بھی جنود نو تھیں آپ دیکھتے ہیں یہ مشین ہوتی ہے پیپسی اور سیون اپ والی اس میں ٹیم والے میں ٹیم والے سارے رکھے ہوتے ہیں سیون اپ والے میں سیون اپ والے سارے رکھے ہوتے ہیں اس میں وہ سارے اور جو بھی آپ بٹن دبائیں اس میں سے ہوئی گرتا ہے اس میں یہ نہیں کہ ایک دفعہ سیون اپ گرے گا دوسری دفعہ پیپسی گر جائے گی نہیں وہ سارے اسی طریقے سے ہم پہلے چھ میں میرے والا صاحب میرے دادا صاحب میرے بچے ان کے بچے ان کے پیچھے میرے دادا کے یہ سارے ایک جگہ یہ جنود مجندہ آپ کے بھی اسی طرح جب واپسی ہوگی تو بھی اسی طریقے سے اب جو وہاں اکٹھے ہو رہے ہیں اگر تو وہ جنتی ہیں تو ایک جگہ ہوں گے اگر مہاج اللہ سما مہاج اللہ اللہ تعالی بچائے مسلمانوں کو اگر اس طرح نہیں گئے مثلا ایک رشتہ دار مر گیا وہاں نہیں پہنچا بعد میں دوسرا مارا تو وہاں والا اسے پوچھتا فلانے کی سناؤ کہتا وہ تو یار مجھ سے پہلے مر گئے ہوئے اچھا یہاں نہیں پہنچا اللہ خیر کرے وہ کہیں دوسری طرف تو نہیں چلا ظاہر جب وہاں نہیں پہنچا تو اس کا مطلب ہے پھر دوسری طرف چلا گیا تو ان کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ گھر کی بلی کے بارے میں بھی پوچھتا ہے اب ان کو انہوں نے حدیث کا حوالہ دیا تھا حدیث میرے سے, اس کا ریفرنس نکل گیا یس وہ اپنے گھر کی بلی کے بارے میں بھی پوچھتے رہا اس کا سناؤ اس کو دیتا بھی ہے دودھ چودھ کے کوئی نہیں یہ مت سمجھو کہ باپ مر گیا پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے اس کے رہ گئے ہیں تو اگر کوئی بھائی ان کو فیڈ نہیں کرتا تو پوچھا وہ باپ وہاں جب پوچھ جائے گا پوچھے گا میرے بچوں کا کیا بنا کوئی روٹی ووٹی بھی کوئی دیتا ہے نہیں نہیں جی آپ کا بیٹا اس کی کفالت کر رہا ہے آپ کا بھائی ان کو دے رہا ہے تو وہ اس لیے کہا گا کہ اگر کسی نے زندگی میں ماں باپ کی نافرمانی کی صاحبہ نے پوچھا اللہ کے رسول اگر کسی بندے نے ماں باپ کا مطی نہیں رہا لیکن اب وہ مار گئے اس کو اب ہوش آیا تو کیا ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا وہ اس کے پیچھے جو لوگ ہیں اور اس کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں تاکہ اس کا دل وہاں خوش ہو جائے تو مقصد تو یہی ہے نا تو اس میں ان کا سنس بھی کام کر رہا تھا قرآن حکیم کی نس موجود ہے وہ صاحب جن کو شہید کر دیا گیا تھا سورہ یاسین میں جن کا ذکر ہے ان کو فوراً شہید کر دیا گیا کالی تقومی اسی طرح صحاب عہد جو ہیں جو شہید ہو گئے ان کے بارے میں یس طب سیرون بن احمد وفاظل اور پیچھے بشارتیں بھیج رہے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے اللہ خوفن علیہ ولان تو یہ میموری انٹیکٹ ہے اسی طرح فراؤن کا پیش کرنا آگ پر انارویہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں وہ صبح بھی اور آشیا شام کو بھی فراون اشد الزا جس دن قیامت قائم ہوگی تو کہا جائے گا کہ آلے فرون کو اشد العذاب میں داخل کر دو تو ابھی تو صرف اس کے وہ لاہ مشوی بنایا جاتا ہے وہ, وہ گرل جو گھوم رہی ہوتی ہے مرغی والی ابھی تو وہ ہے اس کے بعد اسے اس میں ڈال دیا جائے گا آگ میں جہنم کی آگ لا یوں تو جس میں جو زندگی ہے وہ زندگی نہیں زندگی میں جب تکلیف ہو تو بندہ کیا کہتا ہے زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے میں زندگی لا یا منہ تو فیا وغیرہ یا مرے گا تو نہیں اس میں اس لیے کہ مرنا رب کی رحمت ہے اور جہنم میں رب کی رحمت کا کوئی جو اور وہ جو زندگی ہے وہ بھی کوئی زندگی تھوڑی ہے زقوم کھلایا جا رہا ہے پھنس رہا ہے گرم پانی پلایا جا رہا ہے یوس ہارو بہ مافی بتونے بل جلو ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اس سے وہ کھول کر ابل کر گل کر باہر نکل گا اور ان کی جلدیں سما سب منفوق کے روسے مذاب الحمیم پھر اوپر سے بھی ڈالو یخنی جب بنائی جاتی ہے سما سب منفوق کے روسین سروں کے اوپر سے بھی ڈالو ایک تو وہ کھول رہا ہے اوپر سے بھی اس کو ڈالو زخ ان کا زیز الکریم چکھا کھا ناز تم بے تم ترون یہ ہے جس پر تم جھگڑا کرتے تھے کہ ایسا ہوگا ایسا نہیں ہوگا پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا مولویوں نے ہم کو کوئی داؤ پچو لگایا ہوا ہے تو یہ جتنی بھی دولت بکھری ہوئی ہے یہ وقت دولت ہے ابلٹی آف ایکسچینج آپ کی جو صلاحیتیں ہیں آپ آٹھ گھنٹے دیتے ہیں مہینے کے بعد وہ آپ کو تین ہزار چار درم دے دیتے یہ دولت ہے کہ نہیں جب رب کہتا نحن نارزو کو ہم ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں ان کو بھی دیں گے تو بندہ کہتا ہے بھائی مجھے تو جبرہیل نے چیک کوئی نہیں دیا اور یہ جو تم جا کے مہینہ کام کرتے ہو اور یہ جو ایکسچینج آف اپنی سکلز کرتے ہو تم اور اس کے بدلے میں تمہیں ملتا ہے یہ تمہیں کس نے دیا جس کو ایکسچینج کر رہے ہو یہ دولت ہے کہ نہیں ٹھیک ہے جی تو یہ سب کچھ جو ہے اس سے یہ گھر بھی خریدو ولا تن سا نصیب کا اور دنیا میں سے آخرت کا حصہ لے جانا بھی مت بھولو وہاں بھی مکان بنانے یہ جو کمائی ہوتی ہے اسے سے یہاں بھی ہم کرائے کا مکان لیتے ہیں پاکستان میں بھی, بھی مکان بناتے ہیں کہ کوئی نہیں بنا بناتے یہ ہیں؟ بناتے ہیں؟ کہ ہم تو پتے پہ پانی ہے کوئی پتہ نہیں جس وقت موڈ آف ہو گیا نکلو بھائی تو یہاں بھی اس سے ہم کرائے پر مکان لیتے ہیں پاکستان میں بھی پرماننٹ ریزیڈینٹ آف پاکستان ویلج فلان ڈسٹرکٹ وہاں بھی بناتے ہیں لیکن ضروری کوئی نہیں کہ اس میں ہم نے جانا یا نہیں جانا یہ کوئی گارنٹی نہیں کام تارا کو من جننا تین ٹھیک ہے جی لیکن ایک تیسری جگہ بھی ہے جہاں ہم نے جانا اور ہمیشہ ہمیش کے لیے جانا ہے. وہاں بھی مکان ضروری وہ ابدی جگہ ہے ہم نے ہمیشہ وہاں پرمانٹ ریزیڈنٹ یہاں نہیں ہے ہم. ہم یہاں بھی ٹیمپریری ہیں اور پاکستان میں بھی ٹیمپریری ہیں اننا لاہ و انہ ہمارا جو اصل ٹھکانہ ہے وہ اللہ کے پاس ہے اور وہاں مکان لگے ہوئے ہیں سیل پر ادھر اگر وہ نہیں تو پھر سرکار بندوبست کرے گی دوسری طرف یہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کا کھانا آپ کو پتا یہ جیل میں بھی ہوتے ہیں تو کھانا گھر سے پک کے جاتا ہے دوسرے عام لوگ جو ہوتے ہیں پھر سرکار ان کا بندوبست جیل میں کرتی ہے پھر سرکار جو جیل میں ڈال دیتی ہے ڈال کا مر پتھر زیادہ تو اپنے کھانے کا ارینج کر کے جاؤ اپنے مکان کا ارینج کر کے جاؤ ٹھیک ہے جی ورنہ وہ دوسری طرف سرکار نے بھی بندوبست کیا ہو کھانے کا بھی پانی کا بھی اور مکان کا بھی ادھر ہے تو یہ دولت جو ہمارے پاس اس وقت ہے اور میریج کیا کہ دولت یہ گنیوں میں بکھے ہوئے کانچ اور یہ کانٹے جو ہیں یہ بھی دولت ہے اس کے بدلے بھی وہ مکان لیے جا سکتے تو یہ اس ٹھکانے کی ہمیں فکر کرنی ہے اور دولت کا اصل جو سمرا ہے دولت کا اصل جو مقصد ہے وہ, وہ مکان ہے جس نے وہ لے لیا وہ یہاں اگر فٹ پاتھ پہ بھی سوتا ہے تو کوئی ڈر کہ وہ آخرت کا بادشاہ ہے بہت سارے لوگ یہاں ایسے ہیں جو ایک جوڑے میں بیس سال گزار گئے ایک کمبل میں بیس سال گزار گئے ہیں یہاں پہ پاکستان میں انہوں نے پوٹیاں بنائی ٹھیک ہے جی تو وہ اپنے آپ کو بادشاہ کتنا سکون ان کے ایک کمبل میں بھی انہوں نے سمجھا ہم نے دنیا کو داؤ لگایا ہوا یہاں یہ ہمیں فقیر سمجھتے ہیں اور پاکستان جائیں تو نے پتہ چلا کہ ہم نے وہاں پہ اسلام آباد میں کتنی کوٹیاں بنائی ہوئی ٹھیک ہے اسی طرح یہ جو آپ کو نظر آتا نا ان کے پاس کچھ نہیں ہے یہ آخرت کے بادشاہ ہیں پتا اس وقت لگے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا میں نے جنت میں جہاں کے دیکھا تو پریشان حال لوگ بکھرے ہوئے بالوں والے میں نے زیادہ پائے دنیا کے تو میں جو فقیر نظر آتے ہیں وہ وہاں میں نے زیادہ دیکھے ہیں یہ بادشاہ ہیں تو اصل بادشاہ وہ ہے جس نے وہاں مکان ارینج کر لی وہاں کے کھانے پانے کا اس نے پہلے بکنگ کر لی ہے آپ کو پتا یہ لوگ بڑے جب جاتے ہیں باہر شہر کے لیے تو یہ پہلے بکنگ کروا کے جاتے ہیں تو پہلے بکنگ کروا لو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے آپ حضرات کو بھی واخر